اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملو دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہے